صُبیب صلی اللہ تعالی علام محمد والدین کا دل دکھانے والا ان کو تکلیف پہنچانے والا ان کو رنج و علم پہنچانے والا اور طرح طرح کے ان پر ظلم ڈھانے والا اس دنیا میں بھی و خوار ہے اور آخرت میں بھی و خوار ہے حضرت سیدہ عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ قصر کے بعد ایک قبرستان سے گزر ہوا فرماتے ہیں کہ اصل کے بعد کا وقت تھا کہ ایک قبر شک ہوتی ہے اس میں سے مردہ نکلتا ہے عجیب منظر ہے کہ اس مردے کا چہرہ گدے کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور بکیا جسم انسان کی مانب ہے حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے تین مرتبہ چلا کر گدے کی سی آواز نکالی اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے خبر بند ہو جاتی ہے فرمایا کہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ وہ سامنے دیکھو کہ ایک بی بیٹھی سوت تاک رہی ہے یہ اس شخص کی والدہ ہے یہ مرنے والا شخص شرابی تھا اس کی ماں اس نپاک سے اسے روکا کرتی تھی اور بار بار کہا کرتی تھی اپنے رب سے ڈر کب تک یہ نپاک چیز پیتا رہے گا بجائے سمجھنے کے یہ نشے میں بدمست ہو کر اپنی والدہ کو کہا کرتا تھا تو کیا گدے کی طرح چلاتی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر عذاب یوں نازل فرمایا کہ جب سے یہ مرا ہے روزانہ اچر کے بعد اس کی قبر شک ہوتی ہے اور یہ باہر نکلتا ہے اور اسی طرح گدھے کسی آواز نکالتا ہے یاد رکھیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا ارشاد ہے عذاب القبر حق۔ قبر کا عذاب حق ہے بس اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور جو ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے ہم نے ذہن بنانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کی بے ادبی کا نتیجہ یہ نکلے والدین سے غصاخی کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہماری ہم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا ادب نصیب فرمائے اللہ تبارک واطع ہمیں اپنے والدین کا احترام نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین رجب المرجب کا برکت مہینہ ہے نیت کیجئے کہ آئندہ کے بعد ہمارے والدین کو ہم سے سکھ پہنچے گا اطمینان پہنچے گا ہم اپنے والدین کے ہر وہ کام کے جو جائز ہے اس پر لبیک کہیں گے ان کی گستاخی سے بچیں گے ان کو تکلیف پہنچانے سے بچیں گے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار رہیں گے کہ جس سے شریعت منع نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محبوب